امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 174 میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ میں الرحیم خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے معائضوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے اور اپنے پسندیدہ و ناپسندیدہ اعمال تم سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو نبی آخر وز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت گواریوں سے گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و حوث کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ کے بندو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اپنا ڈیرہ اٹھا لیتا ہے اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو یاد رکھو یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا جو بھی اس قرآن کا ہم نشیں ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی اور زلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا جان لو کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لاہ عمل کی احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو اور اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو اور اسے لوگوں سے سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا. اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ دیکھو قرآن کی کھیتی کے علاوہ ہر بونے والا اپنی اور اپنے آمال کے نتیجے میں مبتلا ہے لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت حاصل کرو اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خوردہ سمجھو عمل کرو عمل کرو اور عاقبت و انجام کو دیکھو استوار و برقرار رہو پھر یہ کہ صبر کرو صبر کرو تقوا و پرہز اختیار کرو تمہارے لیے ایک منزل منتہا ہے اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ اور تمہارے لیے ایک نشان ہے اس سے ہدایت حاصل کرو اسلام کی ایک حد ہے تم اس حد و انتہا تک پہنچو اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا ہے انہیں ادا کر کے اس سے عہدہ برآ ہو جاؤ میں تمہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں